وَلَوْ ان أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ في فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ <نَّار> اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کی قسمت میں پہلے سے جلاوطنی نہ لکھ دی گئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ بنی قریضہ کی طرح انہیں بھی دنیا میں قید و بند اور قتل کی سزا دیتا اور آخرت میں جہنم کی آگ تو ان کا انتظار کر ہی رہی ہے اور وہ اس دنیاوی اور اخروی سزا اور عذاب کے مستحق اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور نقض عہد کیا اور جن کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ بڑا ہی سخت عذاب دیتا ہے